اعوذ بالله من الشیطان و من شرور يوم الحسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا الله عليه فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسيه ونفثيه ورمسه قال رب الخلق والامر وقال جل وعلا ان الحكم الا لله امر الله تعوذوا الا اياه ذلك الدين القويم وقال تعالى اتبعوا ما نزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أورياا فليمد ما تقدرون وقال تعالى ولهم يحكم بما انزل الله فاولئك هم القايمون وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم لَهُم مِن فوقِهِمْ لَا <شَرًا> عام طور پہ انتخابات کے دنوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ ہمارا ملک اسلامی کیسے ہو سکتا ہے ملک میں اسلام کا نفاذ یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کے یہ ملک حقیقی معنوں میں اسلامی بن جائے اسلام ایک کامل دین اور مکمل ضابطۂۂ حیات ہے جہاں انفرادی زندگی میں اسلام اصلاح پر زور دیتا ہے ویسے ہی اجتماعی زندگی کے اصول بھی اسلام بزا کرتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسلام کا نظام سیاست و حکمرانی جمہوری نظام سے اکثر مختلف اور اس طرح کے نقائص اور مقاصد سے پاک ہے جہاں اسلامی نظام حیات میں عبادت کو اہمیت حاصل ہے وہیں معاملات اخلاقیات اور ملک و قوم کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی دین اسلام نے اسلام میں دین اور سیاست ہے یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں بلکہ اسلامی سیاست دین کے تابے ہوتی ہے جو سلام بنواتے ہیں بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے اسلامی سیاست یہ انبیاء کا اور انبیاء کے ورا پیشہ ہے اور یہ سیاست ساری کی ساری اللہ اور بال عالین کے احکامات کے مطابق ہے جمہوری نظام ایک ایسی بلا ہے کہ جہاں آدمی کے لیے اس جمہوری سیاسی نظام میں داخلہ ایک شجرۂ ممنوعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے مقاصد اور نقائص بھی اتنے زیادہ ہیں ہمارے ملک میں اگرچہ مغربی جمہوریت نہیں ہے جس طرح سے جمہوریت انہوں نے ہمیں بدیحت کی تھی ہم نے اسے اس حال میں باقی نہیں رہنے دیا بلکہ اس کی بنیادوں کو ہی ہلا کے رکھ دیا ہے جمہوریت میں حافظ اہلا عوام ہوتے ہیں عوام کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں رائج نظام میں حافظ اہلا اللہ عالمی نظام اور جمہوریت میں تمام تر قوانین عوام کی رائے کے مطابق بنائے جاتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے یہاں قوانین عوام کی رائے کے مطابق نہیں بلکہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور قانون ساز ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ایسا قانون بلا کریں جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو اور اس کے لیے کتاب و سنت سے کوئی واضح دلیل موجود ہو جو قانون بےگوبدا کرے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 لیکن اسے پھر واپس کرنا پڑا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلامی امداد کے منافی تھا اور کتاب اللہ کے مطابق نہیں تھا دستور ہمارا کتاب و سنت جب قرار دیا جا چکا ہے تو اس میں کتاب و سنت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں اور ملک میں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے بیدار مغز ہوں اور سانپ کی لکیر کو پیٹنے کے بجائے سانپ کو مارنے کی کوشش کریں وہ میادین جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہ عہدے جو ملک کا نظام بنانے اور چلانے میں قریبی حیثیت رکھتے ہیں وہاں دین سمجھدار متدین لوگ متدین پرہیزگار لوگ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں معاملات سارے ہی آسان اور سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ جب فیصلہ کرنے والا وہ دیندار ہوگا تو یقیناً وہ دین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا وہ دین کے مطابق ہی لے کے چلے گا خود پیچھے بیٹھے رہنا آگے نہ بڑھنا اور میدان لبرل قسم کے لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دینا اور پھر بعد میں رونا پیٹنا کہ یہ نظام خراب ہو گیا یہ ایسے ہو گیا یہ ویسے ہو گیا اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں بھی بھی بھی بھی بھی. ایک اسلامی مملکت میں حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الخلق قبل خبردار یاد رکھنا کہ مخلوط بھی اللہ کی ہے اور حکم اور فیصلہ ہی اللہ کا ہی چلے گا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں إِلَّا أَلَّا إِلَّا اِيَّا دَانِكَ الدِّينُ <الْقَيِّم> اللہ کے سوا اور کسی کے لیے حکم کی قوت نہیں حکم اور فیصلہ وہ صرف اللہ رب کا چلے اس نے حکم دیا ہے اللہ تاہدو اللہ کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو دانی کا دین <الْقَيِّم> مضبوط دین ہے یہ سیدھا طریقہ اور درست راستہ ہے اسی طرح جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو کلیل کا ہوں تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اور پھر فرمایا فا اللہ کا حمل کا فرون اللہ کے نازر کردہ دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور کہا جو اللہ کے نازر کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فا اللہ کا وہ لوگ یا تو کافر ہیں فلاہی کا حمر یا پھر وہ لوگ ظالم ہیں فلاہی کا حمر یا پھر وہ لوگ فاصل اور نا دنیا میں اللہ رب العالمین کے حکم کے نمائندے انبیاء کرام صلوات اللہ اللّہ علیہ ونائین ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شارع یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول قلعہ اپنے جو بھی رسول بھیجا ہے اس پہ بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے اور فرمایا رسول فقت اردا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی ہے اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اور رسول کی بات کو اپنے اختلافی مسائل میں قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین اسے منہ میں قرار نہیں دیتے منون لا ایسا نہیں ہو سکتا یہ بومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ تنازعات میں اور پھر آپ کے فیصلے کو ذریعے جو ایک ریاست مدینہ قائم کی اس کا جو نظام تھا اسے شرعی اشترا میں خلافت و امارت کا نظام کہا جاتا ہے یہ اصل اسلام کا سیاسی نظام ہے خلافت اور عمارت یہ اسلام کا بنیادی اور اصل سیاسی نظام ہے پھر اس کے اندر کمی بیشی کا کے ملوکیت وہ پیدا ہو گئی اور پھر ملوکیت کی آگے کئی طرح کی اقسام بنتی چلی گئی وہ ملوکیت جو پرانت ہو جس کو قریب اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہاں بلوکیت ملک ہو, ہو جائے تو پھر شریعت نے اس کو قابل مذمت قرار دیا اسلامی معاشرے میں ایک حاکم کا انتخاب اس کا طریقہ کار بڑا عجیب ہے کہ لوگ اپنی خدا صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے زہد و کی وجہ سے اور اپنی ملی خدمات کی وجہ سے ابھر کر خود ہی سامنے آتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے سے سامنے آتے ہیں کہ کسی کو ان کے بارے میں کوئی اختیار ہوتا نہیں سے کے طور پہ اسحاب بدر اسلام میں اہل بدر کو وہ صحابۂ کرام جو بارکا بدر میں شریک ہوئے انہیں ایک خاص اہمیت اور حیثیت حاصل ہے اور ان کی یہ اہمیت وہ ان کے اس کام کی وجہ سے ہے جو وارکا بدر میں انہوں نے سارا جاپ دیا یہ ایک ملی خدمت تھی کہ جس کے نتیجے میں اللہ اور اور سلکھا نے واضح کر دی اور اللہ نے بدل میں شریک ہونے والوں کے بارے میں کہاش تم قد و خطو تم جو چاہو کر لو میں نے تمہیں پیشگی وہاں کی معافی دے دی ہے اور پھر بدل میں سے اصحاب صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان, کی, ملی خدمات اور ان کے و تقوی ورول کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا زبان ان کے لیے جنت کی بشارت دی یہ کوئی مرحلہ ان کی زندگیوں میں نہیں آیا یہ فطری طور پر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 آپس میں شدید اختلاف کر رہے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کے وسلم کو اور جگہ دی ہم ان کا دست و بازو بنے یہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہم تک پہنچے تھے تو ہم نے ان کو جگہ دی ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس نظام کو سنبھالے جبکہ وہ اپنی ابتدائی جو خدمات قریش, قریش میں سے ہوں گے یہ اختلاف فوراً اور پھر اب قریش میں سے کس کو آگے کیا جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم خورا اور, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوتی ہے تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا وہ مہاجرین و انسان جو آپس میں اختلاف کا شکار ہو رہے تھے ایسی شخصیت سامنے آئی کہ جس پر کسی کو اختلاف کرنے کی مجال اور چراتی نہ رہی ابو رضی اللہ تعالی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہمیشہ اور ساتھ ہونا اور پھر مختلف انتہائی سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر رضی اور عنہ نے اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد سب کچھ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلح امامت پر کھڑا کر دیا تھا یہ ایسے وہ ایک اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت معاشرے میں نمایاں اور ممتاز ہو گئی اور جب انہیں خلافت کے لیے آگے کیا گیا تو ان پر کسی کو کوئی اختلاف باقی نہ رہا سلطنت رضی اللہ تعالیٰ کو نامزد کیا تو ان کی نامزدگی پر کسی کو کوئی اختلاف نہ تھا کیونکہ ان کے کار آئے نمایاں ملک و قوم کے لیے ملت اور معاشرے کے لیے دین کے لیے اور اشراق کے لیے ایسے تھے کہ کسی کو ان کے بارے میں اختراف کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہ تھی اور نہ ہی کسی میں جرت تھی کہ وہ ان کے بارے میں کوئی اختراع کر سکتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعرا قائد کر دی چند افراد پر مشتبل اور ان کو کہا کہ انہی میں سے کسی کو منتخب کر دیا جائے چن لیا جائے اور اس شعرا کے انتخاب پر بھی کسی کو اعتراض نہ ہوا شورا میں موجود افراد ہی ایسے تھے جو کہ ایسا طریقہ کار تھا کہ اس پر کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض اور اشکال تھا ہی نہیں یہ اسلام کا ایک فطری طریقہ ہے ایک حاکم کو اور حکمران کو چننے کے لیے اور ی طریقے کو جب تک اپنایا گیا تو اسلام بڑھتا پلتا پھولتا اور, اور گڑبڑ ہو گئے اور دن ب دن اسلام میں کمزوری آتی چلی گئی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اسلام کو ایک اٹھان اور ایک एक ملا جس کے بعد اسلام پھر پھیلا بنی امیعہ کے دور میں اللہ سارے علاقے ایشیا سارے کا سارا اور افریقہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ اور اسی طرح دنیا کے اکثر ممالک کو ہلکا بھروشے اسلام ہو چکے تھے سبب کیا تھا کہ انہوں نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا ہوا تھا اور اختلافات کی جو بنیاد تھی عہدے کی علم اور لالچ سے بات ہوتا ہے پھر اس کو عہدہ دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ طلب کرنے کے نتیجے میں مدد ملے گی اللہ کی مدد شامل حال رہے گی اور چلے جائے گی عہدے کی لالچ کو دین اسلام نے بڑا پر مضمت قرار دیا ہے اور اس کی بہت مذمت کی ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایسے آدمی کی مذمت کی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے فرمایا وَلَا اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جس کو ہم نے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے رافل کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا پھرتا ہے اور اس کا معاملہ انتہائی حد سے حد سے سے گزرا ہوا ہوا بن گیا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالا تو ٹھیک ہو ان لوگوں کی اطاعت اور بیلوی نہ کرو جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اصلاح نہیں کرتے اور خود آزاد نہیں ہے وہ خود کسی کا غلام ہے وہ بھی اگر تمہارا امیر بن جائے اور تمہاری تجارت وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرے فس تو اس کی بات سنو اس کی اطاعت کرو یہ اسلام کا ایک نظام ہے سب و تحا کا کہ حق میں وقت اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے تو اس کی بات سنی جائے اور مسلمانوں کے علاقے میں بیدار، ہرگز نہیں ہے اور اسلام نے لازم قرار دیا ہے رحڑیہ پر کہ وہ اپنے حقیق کی فرقہ بردار رہے کا ظلم و شکم برداشت کرتی رہے ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کے علاقے کو مسلمانوں کی مملکت کو وہ کمزور کر دے اور, اور یہ تو اسلام میں اللہ سبحانہ خالہ تعالیٰ نے ایسے اس مہیا کیے کہ ایک نظام نظام خلافت قائم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چلتا رہا اب میں ایسا نظام جو کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بہترین رہنمائی کی ہے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ آمَنُ مِن جو میں سے ایمان والے ہیں اور صالح آباد کرنے والے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے لَا من کی کہ وہ زمین ویسے خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی ویسے ہی ان لوگوں کو خلافت ملے گی اللہ کا یہ واٹا کن کے ساتھ ہے آمانو بنتم اس جو تم میں سے ایمان والے اور صالح حمل کرنے والے یعنی جب آپ دعوت کے ذریعے دین کی تبلیغ ترویج اور اشاعت کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کی برین واشنگ کر کے آپ ایسا معاشرہ تشکیل دے لیں جو ایمان اور عمل کھڑا ہو جہاں اللہ رب العالمین کی خدا واحد و کی عبادت ہوتی ہو لوگ ایمان والے ہوں ایمان کا معنی توحید و اشادت کی گواہی دیتے ہوں نمازیں قائم کرتے ہوں زکوٰۃ ادا کرتے ہوں رمضان کے روزے رکھتے ہوں ریس اللہ کا حج کرنے والے ہوں اللہ پر ان کا ایمان ہو طرح کے لوگ پیدا کرنے گے ساتھ صالح ساتھ ساتھ آغاز بھی کریں نیکی کا حکم دیں برائیوں سے روکیں اور اخلاقیات کا درس جو اسلام نے دیا ہے اس پر عمل پیدا ہونے والے ہوں اور وہ معاشرت کے اصول اور ضابطے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ کلچر تہذیب و ثقافت ہو منتم کہ تم میں سے جو بھی ایمان لے آئے اور صالح اعمال کرے ایمان اور صالح اعمال والا معاشرہ اگر قائم ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے لیے پسند کیا ہے اللہ اس دین کو بھی غالب کر دے گا وَلَا خوف اور دہشت کی فضا ختم ہو جائے گی اور امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا پھر budunani, وہ لوگ میری عبادت کرنے والے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک پھیلانے والے نہیں ہوں گے یہ ایک مختصر سا قائدہ اور ضابطہ اور اصول اللہ سانا تعالیٰ نے دیا ہے آج لوگ بڑے عجیب و غریب عربے اور تجربے استعمال کرتے ہیں کہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں شاید خلافت آ جائے کوئی مسلمان سے لڑ کے دہشت گردی کر کے اور نظام خلافت کو کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے اور کوئی نظام سیاست جو جاری ہے اس کے اندر کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول اور طریقہ کار دیا ہے کہ ایمان اور عمل پر قائم معاشرہ پیدا ہونا چاہیے اور یہ معاشرہ لڑ کے قائم نہیں ہوگا اور نہ ہی اوپر سے حاکم کا آرڈر دینے کے ساتھ پیدا ہوگا بلکہ یہ دل کی آواز ہوتی ہے ایمان صالح وہ ہوتے ہیں جو انسان دل سے کرے نیت اللہ کی مندی کا حصول ہو حاکم سے ڈر کے کیے جانے والے صالح نہیں ہوتے وہ تو صرف ریاکاری ہوتی ہے جیسے مناسب کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے،, ہوئے وہ نمازیں بھی پڑھتے زکاة بھی ادا کرتے، جہاد پر بھی جایا کرتے، حج بھی کیا کرتے لیکن اللہ سبحانہ ہیں کیوں اس لیے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں کرتے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ سستی کے ساتھ آتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ نہیں آتے زکاة دیتے ہیں اللہ نا کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ ادا نہیں کرتے یعنی اپنے آپ کو مسلم معاشرے میں شامل رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اسلامی معاشرے کا فرد ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں حقیقتا ان کے دل مسلمان نہیں ہیں ایسے آواز آواز صالحہ پر آ نہیں پاتے عمل کرنے والے کے حق میں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں صالحیت کا ایک دور دورہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے تو اسلام نے یہ طریقہ ہی نہیں کیا کہا ہے دین. دین میں کوئی جبر اور زبردستی ہے ہی نہیں زبردستی کسی کو دین میں داخل کیا جائے کسی کو مسلمان کیا جائے ایسی بات ہرگز نہیں ہے جو اسلام لانا چاہتا ہے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے شرح صدق کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ وہ دین اسلام میں داخل ہو اور پھر جب وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر اس سے ہم کروائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدود کا نفاذ ہوتا تھا وہ کیسا لفاذ تھا کہ ایک آدمی نے زنا کیا اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا کہ اس نے یہ غلط کاری کی ہے وہ خود صلی اللہ اور رسول صلی اللہ وسلم آپ احراج کرتے ہیں وہ پھیرتے ہیں وہ کہتا ہے آپ کی حد مجھ پہ حق نافذ کیجیے آپ پھر احراض کرتے ہیں چار مرتبہ وہ کہتا ہے جب چار مرتبہ وہ کہہ چکتا ہے تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو اس نے کہیں نشہ تو نہیں کیا کہیں نشے کی حالت میں تو یہ ایسی بات نہیں کر رہا پھر اس سے پوچھا کہ تجھے ہے زنا کے کسے ہیں شاید نے دوسو کی نہ کیا ہو اور سمجھتا ہو کہ اس پر حد قائم ہوتی ہے اس نے بتایا کہ نہیں میں نے جو کام ایک آدمی حلال ذریعے سے اپنی بیوی سے کرتا ہے وہی وہ غیر عورت سے کیا ہے جب اس نے صلاحت کر دی وضاحت کر دی نبی کریم صلی اللہ عورت ہے, حمل کے بعد آنا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ کھانے پینے کے قابل ہو پھر آنا وہ پھر آتی ہے اور آپ کو کہتے ہیں جاؤ. اگر یہ پھر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 اور اسلامی حد اگر نافذ ہو جاتی ہے تو گناہ یقینی طور پر معاف ہو جاتا ہے بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے اگر سارے اہل مدینہ پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی ایسا معاشرہ انہوں نے کھڑا کیا تھا جس کے نتیجے میں اسلامی حدوم کا نفاذ ہوا کرتا تھا اور اگر کسی نے اسلامی حد سے بس پیش کیا جب مخزون کی جس کا نام فاطمہ چوری چوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے محبوب اور پیارے ساتھی تو ضرور ہیں لیکن فی حدیف حدیف حدود اللہ کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں تم شفاعت اور سفارش کر رہے ہو یاد رکھنا کسی چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی بڑا چودھری اور گڈیرا کا بیٹی فا یہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا تو فاطمہ مخزومیہ کے حق میں قطرت کی, کی حق کو جاری کر دیا بالخصوص کے دور میں یہ سارے اس وجہ سے تھے کہ وہ معاشرہ ایمان اور عمل پر قائم تھا ایمان اور عمل صالے پر قائم معاشرہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کردہ حدود کا نفاذ نہیں ہے آج آپ دیکھ لیئے. کی میں صدا پاکستانی قابل میں سنائی جا ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کی صدا سنائی جا ہے یہ اختیار ہے ان کے پاس لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول اپنے سالے سے اتنا دور ہے کہ اگر کبھی کوئی جج یہ فیصلہ کر دے کہ اس کا نہ ہاتھ کٹے گا نہ ہی کو سمسار کیا جائے گا وہ کیس اس سے بڑی اگلی عدالت میں چلا جائے گا لیکن جس جج نے یہ فیصلہ سنایا ہوگا یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس کے نام پہ اس کے خلاف ایسا گھیرا کم کرے گی کہ اس کے لیے ایسا حیات کم ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ سازش کر کے اسے ہی زندگی کی بازی ہلوا دے یہ ہمارا معاشرہ ہے اور جب تک ایمان اور عمل سالے پر مبنی معاشرہ قائم نہیں ہوتا خلافت اور عمارت کا نظام یہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ فراہم تعالیٰ نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو اگر اپنایا جائے گا تو پھر وہ کچھ ملے گا جس کا اللہ نے واٹا کیا یہ خلافت اور امارت کا نظام استحکام اور دین کا غلبہ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے اور اللہ اپنا انعام اسے دیتا ہے جو اس انعام کے لائق اور قابل ہوتا ہے یہ ایسی چیز نہیں انعام ملا کرتا ہے اللہ سان کیا ہے ایمان صالح کا اور جتنے بھی طریقے اس طرح خوارج وہ مسلمان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 سوائے و فساد اور دنگے اور تقریب کاری کے کچھ بھی نہیں اسی طرح حال ہی میں جو عراق میں داعش نے ایک نظام کھڑا کرنے کی کوشش کی جب نظام کی بنیاد ہی غلط ہوگی وہ اور وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ فراقت و عمارت کا نظام قائم ہو جائے عقیدہ اور ایسا ایمان پیدا ہوا کہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے لیکن ایمان اور اسلام اور توحید کو چھوڑا نہیں کرتے تھے پھر جب یہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں کر تیار ہوئے اللہ نے کا حکم دیا کی اجازت ملی مدینہ نتیجے میں, میں لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہ مہاجرین اور آپس میں مل گئے تھے تو وہاں اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا یہ انداز اور طریقہ کار ہے کہ پہلے عقیدے کی عقیدے کی اصلاح عمل کی اصلاح وہ معاشرہ عقیدے اور عمل کی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو تو اس کے نتیجے میں خلافت اللہ ابو العالمین دیتا ہے اور خوف کو ختم کر کے دہشت گردی اور فساد کو ختم کر کے امن عطا کرتا ہے اور دین کو سب بلند کرتا ہے اللہ ابو العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل پیدا ہونے کی توفیق دے پما تو اللہ بندہ